हर वे तंग दिया मैं त बैठी काग उडा रहा उदारा फार अतिकास कास गई گئی یہ حضرت خواجہ غلام فرید کی کافی ہے سرائی کی زبان میں آسمانی صحیفوں میں لکھا ہے کہ پہلے پہل دنیا کے تمام لوگوں کی زبان ایک ہی تھی بعد میں ان کی زبانیں الگ الگ کی گئیں اور مجھے یقین ہے کہ جب یہ زبانیں الگ الگ کی گئیں تو کرنے والے نے ہر زبان کو ایک الہدہ علیحدہ خوبی عطا کی اور اس وقت سرائے کی زبان میں اس نے بلائمت اور مٹھاس کھول دی پھر آخر آخر میں جب اس نے زبان اردو تخلیق کی تو اسے یہ اجاز عطا کیا کہ ہر علاقے اور ہر خطے کے لب و لہجے سے ملے گی تو اس کا نکھار اور بڑھے گا اسی اردو میں پشتوں کی آمیزش ہو یا اس میں پنجابی کا رنگ شامل ہو یا اس میں سندھی کی مہران موجیں کھل مل جائیں تو اردو پر کیسا روپ رنگ آتا ہے اس کا ذکر ہمارے دور کے اردو کے سب سے بڑے نثر نگار مشتاق احمد یوسفی یوں کرتے ہیں پشتون اردو لہجے میں ایک تنک ایجاز اور تند و تازہ مہکار ہے جو کسی مغھم اور زومانی بات کی روادار نہیں یہ کونتا للکارتا لہجہ مشکوک سرگوشیوں کا لہجہ نہیں ہو سکتا اسی طرح پنجابی اردو لہجے میں ایک کشادگی گرم جوشی اور کھلاوٹ کا احساس ہوتا ہے اس میں میدانی دریاؤں کا پاٹ اور دھیرج اور دل دریا پار گمک ہے اور سہج سہج راستہ بنانے کے لیے اپنی لہری کگر کاٹ پر پورا اعتماد بلوچ لہج بلوچ لہجے میں ایک ہوک سی ایک ہمکتی پہاڑی گونج اور دلاویز خشمگی کیفیت کے علاوہ ایک چوکنا پن بھی ہے جو سنگلاخت کو اور دشت بے آب اپنے آزادوں کو بخش دیتے سندھی اردو لہجہ سندھی اردو لہجہ لہکتا لہراتا لرگل لہجہ ہے ایک للک ایک مہران موج جو اپنے آپ کو چوم چوم کر آگے بڑھتی ہے اردو کے علاقائی لہجوں میں وہ لوک ٹھاٹھ مٹھاس اور رس جس ہے جس کا ہمارے گھسے پٹے تکسالی اور شہری لہجے میں دور دور شائبہ نہیں ملتا لوک لہجے کی آمیزش سے جو نیا اردو لہجہ ابھرا ہے اس میں بڑی توانا تازگی لوچ اور سمائی ہے بھرے ہیں یہاں چار سمتوں سے دریا اور جو دریا بڑی آن سے بھرا ہے وہ ہمارا دریائے سندھ ہے جس کے کنارے بسنے والوں کی سرائکی نے جب اردو کے آبشاروں پر اپنے نغموں جیسے لب و کی دھنک تانی تو دریاؤں میں کچے میں جزیروں میدانوں دامنوں و پہاڑوں میں سب میں رنگ ہی رنگ بھر گئے آج کی باتیں انہی رنگوں کی باتیں ہیں غلام فرید صاحب ڈیرا اسماعیل خان کی گومل یونیورسٹی کے استاد ہیں شہر میں ایک چھوٹے سے مگر آرام دہ اور آراستہ مکان میں رہتے ہیں مگر اپنے دیہاتی ہونے پر اصرار بھی ہے اور ناز بھی میں اس روز ان کے ہاں پہنچا تو مجھے اندازہ نہ تھا کہ ڈیرا اسماعیل خان کے علاقے کی ثقافت تمدن رسم و رواج اور لوک ورثے پر وہ کیسی لہکتی ہوئی مہکتی ہوئی گفتگو کریں گے مجھے احساس نہ تھا کہ ان کی بولی میں دیہات کا جو رنگ ہے وہ اردو سے مل کر اس زبان میں کیسی مٹھاس کھولے گا لیکن جب بات چلی تو اس کا اجاز دیکھیے کہ ڈیرا اسماعیل خان کے چھوٹے سے مگر آرام دے اور آراستہ مکان سے چل کر آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں پہنچ رہی ہے لیجیے غلام فرید صاحب کی گفتگو سنیے اور اس کا لطف اٹھائیے میں نے اسے پوچھا کہ ذرا ڈیرا اسماعل خان کے بارے میں کچھ بتائیے اس علاقے میں بسنے والوں کا حال سنائیے لوگ کیسے ہیں ان کے درمیان محبتیں کیسی ہیں ہمیں بھی بتائیے ڈیرا اسماعیل خان وطن عزیز کے قدیم شہروں میں سے ہے اور یہاں رفتار ترقی چونکہ سست رہی ہے معاشرتی اقدار میں اتنا تغیر واقع نہیں ہوا لہٰذا میں یہ وسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں قدیم تہذیب کے نقوش ابھی تک باقی اور سالم ہیں دریائے سندھ ہماری تہذیب کا ایک حصہ بن چکا ہے اس کے مغربی کنارے میں بہت ہی اس کے ساحل کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے ایسے چھوٹے گاؤں موجود ہیں جہاں پر جا کر کے آپ خود مشاہدہ کریں گے کہ ان کی تہذیب محبت الفت کی آئینہ دار ہے اور لوگ اتنے حلیم التبا اور اتنے منکسر المزاج ہیں کہ ان کے اندر وہی شیرینی پائی جاتی ہے جو ایک قدیم تہذیب کی ایک علامت بن چکی ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ پورا کا پورا گاؤں اپنے آپ کو ایک کنبہ سمجھتا ہے غم میں خوشی میں باہیں میں ان کی اتنی شراکت ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر نہیں سمجھتے ان کے غم میں اور ان کی خوشیوں میں آپ وہ لطافت اور وہ شعری نہیں پائیں گے کہ جو محبت و الفت اب بہت بڑے شہروں میں ناپید ہوتی جا رہی ہے اچھا غلام فریض صاحب ذرا بتائیے ڈیرا اسماعل خان کا علاقہ کیسا ہے اور اسے شروع شروع میں کس نے بسایا اس کے مغربی جامب ایک وسیع و عریض چٹیل میدان کا علاقہ ہے جس کو دامن کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کوہ سلیمان کا دامن تو وہ چٹیل میدان ہے اور اس سے اگر آپ مغرب کی جانب جائیں تو وہ پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس کو کوہ سلیمان کہتی ہیں اس کوہ سلیمان کی آبادی میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو برائے راست حضرت بہاؤ الدین ذکریہ کے شاگرد یعنی شہر سلسلہ کے تھے ضمنً میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ نواب محمد اسماعیل جن کے نام پر یہ شہر آباد ہوا یہ بھی شہر سلسلہ کے تھے اور ان کے ساتھ بہت بڑے تمن یعنی قبیلے والے آئے اور وہ تمندار جو تھے انہوں نے مختلف بستیاں آباد کیں جن میں سے قرائی دوسرے علاقے ہیں یہ دراصل ان بلوچوں کی ابتدائی بلوچوں کے نام پر آباد ہیں اچھا یہ تو ہوا اب یہ فرمائیے غلام فرید صاحب کہ اس علاقے میں تہذیبیں کیسی ہیں ثقافتیں کیسی ہیں تمدن کیسا ہے ڈیرم خان کے تین تحصیلوں میں الگ الگ تہذیبوں کے نشانات ملتے ہیں مثلاً ڈیرم خان کی تحصیل میں جو رسم و رواج ہیں وہ سرائیکی کا آئینہ دار ہیں گلاچی میں سرائکی اور پشتوں کا حسین امتزاج ہے آپ ان سے گفتگو کریں دو فکرے پشتوں میں اور ساتھ ہی وہ ہندکوں کی اور سرائکی کی بھی چاشنی ملا دیتی ہیں اور ہماری تحصیل ٹرانک اس میں سراسر پشتوں کا علاقہ ہے اور ہمارے ٹرائبل علاقہ کے لوگ جس میں وزیر اور محصود ہیں وہ اب ٹرانک میں آباد ہو چکے ہیں ان کی تہذیب کا عنصر وہی ٹرائبل علاقے کا ہے قبائلی جات کا ہے جس کو قبائل زو کہتے ہیں قبائل زو کے معنی ہیں ایک ہی قبیلہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کا باہمی منسلک ہونا اور آئیے اب ان لوگوں کی باتیں کریں جو آج آباد ہیں اور خدا کرے رہتی دنیا تک آباد رہیں جیسا کہ انشاء نے کہا تھا لو فقیروں کی دعا ہر طرح آباد رہو خوش رہو موجے کرو تازہ رہو شاد رہو اس خطے کے لوگ ہم سب جانتے ہیں کہ خوش رہتے ہیں موجے کرتے ہیں بتائیے یہاں گانے بجانے کی کوئی روایت ہے سبحان اللہ آپ نے بڑی بات کی یہاں ایک انداز ہے اور خاص قسم کی ہماری موسیقی میں ایک گیت شمار ہے گانا جس کو ہم بگڑو کہتے ہیں اس بگڑوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ لفظ سرائکی کا ہے اس کے معنی ہے پھولوں کے ہار عام طور پر بگڑو میں ہم اس رومانس کو بیان کرتے ہیں جو جوانی کے اہم شباب میں ہوتا ہے اور مازے مارتا ٹھاٹھے مارتا اس کا اظہار کیا جاتا ہے اس کی کچھ جو صنف ہے وہ اس قسم کی کہ ایک پہلا مصرعہ ایسے بےتکا اور ساتھ ہی دوسرا ملا لیتے ہیں اس کے ساتھ ہماری جو رقص کی بات ہے اس علاقے کا خاص رقص جھمر ہے جھومر گول دائرے میں ہمارے دیہاتوں میں تو ایسا ہے کہ اب تک بھی کچھ ایسے دیہات ہیں جہاں مرد و زن بلا تخصیص مل کر کے اکٹھا رکس کرتے ہیں اور اس کو معیوب تصور نہیں کیا جاتا کیونکہ سارے خاندان سارا گاؤں ایک ہی خاندان تصور کیا جاتا ہے البتہ جھومر کی ایک خاص دھن ہے اس دھن پر ہمارے نوجوان الگ جھومر رکس کرتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ الگ جھومر رکس کرتے ہیں یہ جھومر کا رواج ڈیرا غازی خان میں بھی ہے اور کچھ میاں والی کے علاقوں جن میں عظا خیل ہے وہاں بھی جھمر جاتی ہے اور بڑے لطف سے اس کو دکھا جاتی. مجھے یاد ہے اس روز گاؤں کے لاؤڈ اسپیکر پر کوئی لہک لہک کا جھومر گا رہا تھا اور اب یہ بتائیے غلام فری صاحب کہ آپ کے اس علاقے میں اوڈیرہ اسماعیل خان ہو یا کلاچی یا ٹاک میلے ٹھیلے کی کیا روایت ہے؟ میلے اب بھی لگا کرتے ہیں ہوتا ایسا ہے مخترم کہ چار پانچ دیہاتوں میں مل کر کے کہیں ایک جگہ متعین کی جاتی ہے اور پھر دو دن تین دن پہلے اعلان کیا جاتا ہے لوگوں کا ایک جمع غفیر امر کر آ جاتا ہے آج کے مصروف ترین دنوں میں بھی جب لوگ اکٹھے آتے ہیں جوان بوڑے سب مل کر کے وہ بیٹھتے ہیں البتہ ایک سلسلے میں میں یہ عرض کروں جس کو میں خود محسوس کرتا ہوں دیہاتی ہونے کی حیثیت سے پہلے یوں ہوا کرتا تھا کہ اثر کے وقت ایک جگہ متعین ہوتی وہاں بزرگ بھی بیٹھتے اور چھوٹے بھی بیٹھتے بڑے وزنی قسم کے, کے پتھر رکھے جاتے اور ان پتھروں کو اٹھانے کی ورزش کی جاتی اور جب ایک نوجوان ایک پتھر کو اٹھانے کے قابل نہ ہوتا تو ایک بوڑھا عمر رسیدہ اس کو بڑے تخلیے میں بلا کر کہتا کہ دیکھو تن کی حفاظت کرو اور اپنے من کی بھی حفاظت کرو مجھے کچھ شک گزرتا ہے تو دیکھو ایسا کرو کہ اپنے جان کو تم سنبھال کر کے وہ جو سفید پتھر تھا کل تو تم نے اٹھایا تھا اب نہیں اٹھا رہے ہو اسی کے ساتھ ساتھ پھر ان کو تلقین صفائی کی ستھرائی کی پاکیزگی کی شرم کی حیا کی وہ ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے بوڑھے اور جوان مل کر کے یہ کھیل کھیلا کرتے تھے ڈھول کی پر اور اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو اب لگا کرتے ہیں اس کی نوعیت اب یہ بن چکی ہے کہ گھوڑا دوڑ کشتی اور ایک ہم اپنے علاقائی زبان میں کہتے ہیں اس کو تودہ تو یہ تودے کی دوڑ یہ بھی نوجوان اب بھی رچاتے ہیں اور اس میلوں ان میلوں کو بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے انہیں میلوں میں کچھ تہذیبی آثار اور بھی نظر آتے ہیں وہ یہ کہ نوجوان لوگوں کی جو ٹیلنٹس ہیں ان کی جو صلاحیتیں ہیں بزرگ لوگ ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور پھر اس کے والد کو یا قریبی آدمی کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارا یہ نوجوان بڑا ہنرمند ہے ذرا اس کا خیال رکھو تو بہت یہ ہیرا بن کر چمکے گا آخر میں آپ سے میرا یہ سوال ہے غلام فری صاحب کہ اب پل بن رہے ہیں سڑکیں کھلنے لگی ہیں ہوائی جہاز اترنے لگے ہیں بجلی ٹیلیفون ریڈیو ٹیلی وزن, یہ سب چلے آ رہے ہیں یہ سب نئے زمانے کی نئی آسائشیں ہیں مگر کہیں یہ نئی آسائشیں پرانی روایتوں کو مٹا تو نہیں دیں گی لوگ اپنے رسم و رواج بھول تو نہیں جائیں گے میرا خیال یہ ہے کہ اس علاقے میں تہذیبی اقدار کے ساتھ ہماری جو محبت اور الفت اور جذباتی لگاؤ ہے کچھ عرصے تک تو ہم اس کو سنبھال کر رکھیں گے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو معاشی ترقی کا تقاضہ کرتی ہیں اور میرے دیہاتوں میں معاشی ترقی ہو رہی ہے یعنی بجلی وہاں پہنچ چکی ہے ٹرانزسٹر اور ریڈیو تو وہاں پر پہلے سے موجود ہے اور اگر اسی قسم کی چیزیں وہاں پہنچ گئیں تو ہماری نوجوان نسل خاص طور پر ان کی توجہ اب مبزول ہو رہی ہے اور کچھ ایسا ہے جسے آپ اربنائزیشن کہتے ہیں دیہاتی لوگ شہروں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں ان اربنائزیشن یا انتقال آبادی کی وجہ سے لوگ اپنے شہروں سے بھی ذرا دور ہو رہے ہیں اور تہذیبوں سے بھی دور ہو رہے ہیں اور یہ ایک انتزاج ہو رہا ہے قدیم اور جدید کا یا سنے یار بجو ہوں جیون پوڑے میرے اندر درد ہزارہ میرے اندر درد ہزار میں کو میں روما یار فرید فریدی میں رو ماں وہ جی میں بچھڑی پونج تارا وہ جی میں بچھڑی پونج تار گزر گئی گزرا گزرا رواں سلو گزرے